سلطان باقرینا قلب و سینہ فیض گنجینا صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد رحمت بنیاد ہے مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو بے شک یہ تمہارے لیے تہارت ہے علی الحبیب پیارے اور میٹھے میٹھے موتم اسلام بھائیو ابھی ہمارا جو ہلکا ہے اس میں ہم غسول کا طریقہ سیکھیں گے ہمارے ساتھ کون کون شامل رہے گا سبحان اللہ توجہ رکھنی ہے کہ جو سیکھا سکھایا جائے گا تو ہو سکتا ہے آپ سے پوچھا بھی جائے تو اس طرح متوجہ ہو کر بیٹھیے گا سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ سلم آئیے ایک حکایت سنتے ہیں حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الحادی فرماتے ہیں ابن القریبی علیہ رحمۃ اللہ الکوی کہتے ہیں ایک بار مجھے احتلام ہو گیا یعنی غسل فرض ہو گیا میں نے ارادہ کیا اسی وقت غسل کر لوں کیونکہ سخت سردی کی رات تھی نفس نے سستی کی اور مشورہ دیا ابھی کافی رات باقی ہے اتنی جلدی بھی کیا ہے صبح اطمینان سے غسل کر لینا میں نے فورن نفس کو انوکھی سزا دینے کے لیے قسم کھائی کہ اسی وقت کپڑوں سمیت نہاؤں گا اور نہانے کے بعد کپڑے نچوڑوں گا بھی نہیں اور ان کو اپنے بدن ہی پر خشک کروں گا چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا واقعی جو اللہ ازاجل کے کام میں ڈھیل کرے ایسے سرکش نفس کی یہی سزا ہے تو میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت اپنا رسالہ غسل کا طریقہ اس میں اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد ارشا سماتے ہیں کہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو دیکھا آپ نے ہمارے اسلاف رحم اللہ تعالی اپنے نفس کی چالوں کو ناکام بنانے کے لیے کیسی کیسی مصیبتیں جیلتے تھے اس سے وہ اسلامی بھائی درد حاصل کریں جو رات کو احتلام ہو جانے کی صورت میں آخرت کی خوفناک شرم کو بلا کر محض گھر والوں سے شرما کر یا غسل کے معاملے میں سستی کر کے نماز فجر کی جماعت ضائع بلکہ معاذ اللہ نماز تک کزا کر ڈالتے ہیں جب کبھی غسل فرض ہو جائے تو نماز کا وقت آ جانے پر فوراً غسل کر لینا چاہیے حدیث پاک میں آتا ہے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر اور کتا اور جنب یعنی جس پر جمع یا احتلام یا شہوت کے ساتھ منی خارج ہونے کی وجہ سے غسل فرض ہو گیا ہو تو انشاءاللہ شاء ہم نیت کرتے ہیں کہ آئندہ کبھی ایسے معاملے میں سستی نہیں کریں گے سلو علی الحبیب اللہ تعالی علی محمد اللہ. تو پہلے ہم غسل کا طریقہ کہ جب ہم غسل خانے میں داخل ہوتے ہیں نہانے کا ارادہ ہے تو پورا ایک اجمالی طریقہ وہ انشاءاللہ اس کو سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو سیکھیں گے بھی اور پھر اس کے اندر جو تفصیلی احکام ہیں انشاءاللہ وہ بھی سیکھیں گے تو جب غسل فرض ہو جائے میرے شیخے طریقہ امیر علیہ سنت غسل کا طریقہ حنفی بیان کرتے ہوئے صاف ہم آتے ہیں بغیر زبان ہلائے دل میں اس طرح نیت کیجیے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرتا ہوں زبان کو ہلانا نہیں ہے صرف کیا دل میں کیا نیت کرنی ہے ذرا سب مل کے بولنے میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرتا ہوں تو یہ دل میں کیا کرنی ہے نیت آپ بغیر زبان ہلائے زبان نہیں ہلنی چاہیے صرف دل میں کیا ہونی چاہیے نیت پہلے دونوں ہاتھ پونچوں تک تین تین بار دھوئیے یہ ہاتھ ہے نا تو یہ ہاتھ یہ جو یہ یہاں تک جو ہاتھ ہل رہا ہے نا جتنا تو اتنے ہاتھ کتنی مرتبہ دھونے تین مرتبہ دھو لیں پھر اس سنجا کی جگہ دھوئیے پشاب اور پخانے کا مقام وہ دھوئیے خان نجاست ہو یا نہ ہو نجاست لگی ہے تب بھی دھو لیں اور نہیں لگی تب بھی دھو لیجیے پھر جسم پر اگر کہیں نجاست ہو تو اس کو دور کیجیے پھر نماز کا سا وضو کیجیے نماز کا وضو کیا ہوتا ہے کہ کلی کریں گے ناگ میں پانی ڈالیں گے چہرے کو دھوئیں گے اپنے کونوں سمیت بازو کو دھوئیں گے سر کا مسا کریں گے اور اپنے پاؤں کو دھوئیں گے تو یہ نماز کا سا وضو ہے اب پاؤں جو دھونے تو اگر کچا فرش ہوتا ہے جیسے زمین کے اوپر نہا رہے ہیں اور جہاں پانی نکلنے کا کوئی انتظام نہیں ہے تو وہاں پر کیا کریں گے وہاں پر پاؤں کو نہ دھوئیں آخر میں پھر جب پورا غسل کر لیں گے باہر آ جائیں گے پھر پاؤں کو دھو جی ہاں اگر چوکی پر غسل کر رہے ہیں یا پھر ایسا نکاسی کا انتظام ہے کہ جیسے آج کل پکے فرش بنے ہوئے نالیوں میں پانی چلا جاتا ہے تو ایسی صورتحال میں پورا وضو کر لیں پاؤں بھی دھو لیجیے وضو ہو گیا اب پہلے کیا تھا ہم نے سب سے پہلے کیا کی تھی کیا کی تھی نیت کی تھی کیا کی تھی اس کے بعد دونوں ہاتھ دھوئے تھے تین تین مرتبہ اور اس کے بعد کیا کیا تھا ہم نے <تصفيق> اس کے بعد کیا کیا تھا استنجا کی جگہ دھوئی اور اس کے بعد کیا کرنا ہے <تصفيق> وضو کرنا ہے جہاں نجاس لگی ہو تو نجاست دور کریں اور پھر کیا کریں گے وضو اچھا اب وضو کر لیا پھر بدن پر تیل کی طرح پانی چپڑ لیجئے تیل کی طرح لگاتے ہیں تھوڑا سا وہ ہاتھ میں ڈالتے ہیں اور پھر اس کو یوں کرتے ہیں اور پھر اپنے سال میں مالش کرتے ہیں نا تیل لگاتے ہیں یا اپنے داڑھی پر لگاتے ہیں تو اسی طرح جس طرح تیل لگائے اسی طرح تھوڑا پانی ڈال ڈالیے اور پھر اس کو اپنے بدن پر تیل کی طرح تھوڑا سا پانی لیا تھوڑا سا ادھر لگایا تھوڑا پانی لیا پھر ادھر لگایا پورے بدن پر آپ اس کو پانی کو چپڑ لیجیے خصوصاً سردیوں میں کیونکہ سردیوں میں پانی اوپر ڈالیں گے نا تو بندہ وہ سردی لگتی ہے نا تو اس لیے سردیوں میں خصوصاً اس عمل کو کر سکتے ہیں اس دوران صابن بھی لگا سکتے ہیں پانی کو چپڑے اور ساسا. تو اب صابن لگا لیں پھر تین بار سیدھے کندھے پر پانی بھائیے پھر تین بار الٹے کندھے پر پانی بھائیے پھر سر پر پانی بہائیے اور تمام بدن پر تین بار پانی بہائیے پہلے کون سے کندھے پر پانی ڈالنا ہے سیدھا کندھا آپ کا کون سا ہے یہ والا نا کتنی مرتبہ پانی ڈالنا ہے تین مرتبہ اور پھر الٹے کندھے پر کتنی مرتبہ ڈالنا ہے تین بار ڈالنا ہے اور پھر سر پر کتنی مرتبہ ڈالنا ہے تین بار سر پر پانی ڈالیے اور تین بار سارے بدن پر پانی بہائیے پھر غسل کی جگہ سے الگ ہو جائیے نہا لیا آپ نے اب اگر جب پہلے ہم نے وضو کیا تھا نا اس میں پاؤں دھوئے تھے کہ نہیں دھوئے تھے اگر دھو لیے تھے ایسا فرش یا ایسی جگہ تھی کہ پانی نکل سکتا تو پاؤں دھو لیے تھے اب حاجت نہیں ہے دوبارہ دھو دیں گے اور اگر پانی نکلنے کا انتظام نہیں تھا اور ہم نے پاؤں نہیں دھوئے تھے تو اب باہر غسل کر لیا اب آپ پاؤں کو دھوئے نہانے میں قبلہ رخ نہ ہوں قبلہ کس طرف ہے سامنے کی طرف ہے تو شاور سامنے ادھر ہونا چاہیے تو قبلے کی طرف شاور اور اگر نل لگا ہوا تو بالٹی اگر ادھر رکھی اور بالٹی کے ذریعے نہارے تو کیا قبلے کی طرف رخ کریں گے نہیں کریں گے کدھر رخ ہونا چاہیے یا ادھر ہو دائیں طرف ہو یا بائیں طرف ہو تو قبلے کی طرف رخ بھی نہیں کرنا اور قبلے کی طرف پیٹ بھی نہیں کرنی تو بدن ہمارا بدن پر لباس نہیں ہوگا تو نہ اس کی طرف ہم قبلے کی طرف منہ کر سکتے ہیں اور نہ قبلے کی طرف پیٹ کر سکتے ہیں ایسی جگہ نہائے کہ کسی کی نظر نہ پڑے چھپ کر نہائیں گسل خانے کے اندر نہائے اور اگر سمندر پر دریا پر ندی پر نہر پر ایسی جگہوں پر اگر نہانا ہو تو مرد اپنا چتر یعنی ناف سے لے کر دونوں گٹنوں سمیت یہ گٹنے تو ناپ سے لے کر دونوں گٹنوں سمیت تو یہ یہاں سے لے کر جہاں نیچے تک اتنا حصہ کسی موٹے کپڑے سے چھپا لیں کون سے کپڑے سے چھپائیں گے موٹے کپڑے سے موٹا کپڑا نہ ہو تو حسبے ضرورت دو یا تین چادریں لپیٹ لیں کہ ایک باریک کپڑا ایک چادر یہ ایک چادر یہ ہے تو یہ دونوں چادریں لپیٹ لیں کیونکہ باریک کپڑا ہوگا تو پانی سے بدن پانی سے بدن پر وہ کپڑا چپک جائے گا اور معاذ اللہ گٹنوں یا رانوں وغیرہ کی رنگت ظاہر ہوگی عورت کو تو اور بھی زیادہ احتیاط کی عادت ہے تو ہمیں رنگت کو ظاہر نہیں کرنا بلکہ موٹا کپڑا لے لیں گے تو اس سے بدن اچھے طریقے سے چھپ جائے گا دوران غسل کسی قسم کی گفتگو مت کیجیے کوئی دعا نہیں پڑھنی نہانے کے بعد تولیہ وغیرہ سے بدن پوچھنے میں حرج نہیں نہانے کے بعد فوراً کپڑے پہن لیجیے اگر مکرو وقت نہ ہو تو دو رقب نفل ادا کرنا مستحب ہے تو جب نہا کے نکلیں تو دیکھنے کے ٹائم کیا ہوا ہے مکرو ٹائم تو نہیں ہے تو پھر اللہ زلزل کی بارگاہ میں حاضری دے دیجیے تو یہ وہ طریقہ اجمالی تھا جو میرے شیخ طریقہ امیر علیہ سنت نے نماز کے احکام میں غسل کا طریقہ اس میں بیان فرمایا اب اس کے مطابق کون کون غسل کرے گا سلو الحبیب یہ غسل کا طریقہ اس طرح غسل کرنا یہ پورے ان لوازمات کے ساتھ یہ غسل کا طریقہ حنفی ہے احناف کے نزدیک یہ پورا اس طرح طریقہ ہے اب اس میں غسل کے اندر فرائض بھی ہیں غسل کے اندر سنتیں بھی ہیں پھر غسل کے اندر مستحبات بھی ہیں پھر کب کب غسل کرنا سنت ہے کس کس وقت غسل کرنا مستحب ہے یہ بھی ایک اس میں موضوع ہے اور پھر غسل فرض کب کب ہوتا ہے اب غسل کے لیے پانی نہ ملے تو کیا کرنا چاہیے یہ بھی ایک الگ موضوع ہے تو آئیے جتنا ہمارے پاس وقت ہے اس وقت کے اندر ہم اس کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں غسل میں تین فرض ہیں کتنے فرض ہیں اچھا <تصف> آپ میں سے کس کس کو معلوم ہے سبحان اللہ سہان اللہ پہلا فرض ہے کلی کرنا پہلا فرض کیا ہے ذرا اونچا بولیے کلی کرنا دوسرا فرض ہے ناک میں پانی چڑھانا ناک میں پانی چڑھانا تیسرا فرض ہے تمام ظاہر بدن پر پانی بہانا تمام ظاہر بدن پر پانی بہانا اب ان تینوں کی وضاحت ہے کہ کلی کس کو کہتے ہیں کلی کی تعریف کیا ہے کلی کرنا فرض ہے نا اب کلی کی تعریف کیا ہے منہ میں تھوڑا سا پانی لے کر پچ کر ڈالنے کا نام کلّی نہیں ہے پانی لیا اس طرح منہ میں لیا اور بس نکال دیا منہ میں لیا نکال دیا اس کو नहीं نہیں کہتے بلکہ के کے ہر پورزے گوشے से سے की کی جڑ تک ہر جگہ پانی जाए جائے के کے ہر پورزے گوشت ہوٹ سے یہ ہوٹ سے ہلک تک الگ کی جڑ الگ کی جڑ تک ہر جگہ پانی بہ جائے اس کا نام کلّی ہے اس کا نام کیا ہے اسی طرح داڑوں کے پیچھے گالوں کی طے میں یہ داڑیں داڑوں کے پیچھے یہ گالیں داڑوں کے پیچھے گالوں کی طے میں دانتوں کی کھڑکیوں اور جڑوں اور زبان کی کروٹوں بلکہ حلق کے کنارے تک پانی بہے یہ کلی ہے روزہ نہ ہو تو غرغرہ بھی کر لیجئے روزہ نہ ہو تو غرغرہ بھی کر لیجیے غرغرہ کرنے کا طریقہ کس کو آتا ہے روزہ نہیں ہے کلّی کر لیا کلی تو ہم نے کہا نکال لیا نکال دی تو یہ تو کلی ہو گئی گرگرا کیا ہوتا ہے یہ پانی لیا آپ نے اور آسمان کی طرف مکالیا کر کے اوپر کریں گے تو اس کو مطلب گرگڑا ہوگا تو یہ گرگرا کرنا کیا ہے گرگرا کرنا کیا ہے یہ سنت ہے روزہ نہ ہو تو سنت ہے بات سمجھتے ہیں کہ گرگرا نہیں کریں گے تو پھر وہ نماز کیسے پڑھیں گے رمضان شریف کا مہینہ آتا نا یہ عام طور پر روزہ رکھا ہوتا گسل فرض ہو گیا سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بھائی اگر روزہ کی حالت میں گسل فرض ہو گیا تو ہم گرگرہ نہیں کریں گے اور مغرب کی نماز کا انتظار کریں گے تو مغرب کے بعد پھر ہم گرگرہ کریں گے اور پھر اس کے بعد تو اس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں گرگرا کرنا کیا ہے سنت ہے فرض ہے فرض کرنا کیا فرض کیا تھا کلی کرنا تو وہ روزے کی حالت میں بھی فرض ادا کرنا ہے ورنہ اگر زہر کے سے پہلے اگر غسل فرض ہو گیا اور کلی صحیح طرح نہ کی تو پھر نہ زور کی نماز ہوگی نہ سر کی نماز ہوگی تو لہذا کلی صحیح معنوں میں کر لی تو فرض ادا ہو گیا گرگڑا کرنے کی عادت نہیں روزے کی عادت ہے اور روزہ نہ ہو تو گرگڑا کرنے کے یہ سنت ہے علی الحبیب اللہ علی محمد اب دوسرا فرض ہے ناک میں پانی چڑھانا دوسرا فرض کیا ہے ذرا مل کے بولنے تو جلدی جلدی ناک کی نوک پر پانی لگا لینے سے کام نہیں چلے گا بلکہ جہاں تک نرم جگہ ہے یعنی سخت ہڈی کے شروع تک دلنا لازمی ہے یہ نرم ہڈی ایسے گمائے نا تو یہ نرم ہوتی ہے بالکل تو یہ نرم ہڈی تو جہاں سخت ہڈی کا آغاز ہوتا ہے نا تو اس کے اندر ساری جگہوں پر پانی پہنچنا چاہیے اور یہ یوں ہو سکے گا کہ پانی کو سونگ کر تھوڑا اوپر کھینچیے ہلکا سا اوپر کھینچیے اتنا زور لگائیں اور پھر دماغ میں چلا جا اور پھر تکلیف ہو تو دماغ تک پہنچانا یہ فرض نہیں ہے بلکہ تکلیف کا باعث بنے گا لیکن سونگ کر تھوڑا کھینچیں گے نا تو ہلکا سا تو یہ پہنچ جاتا ہے اندر سے اور اندر میل وغیرہ ہو تو وہ بھی چھڑوا لیجیے یہ خیال رکھیے کہ بال برابر بھی جگہ دھلنے سے نہ رہ جائے ورنہ غسل نہ ہوگا ناک کے اندر اگر ریچھ سوکھ گئی تو اس کا چھڑانا فرض ہے نیز ناک کے بالوں کا دھونا بھی فرض ہے ناک کا جو فرض ہے وہ کیسے ادا ہوگا کہ نرم ہڈی سخت ہڈی سے تک جو ہے نا پانی پہنچ جائے ہر اور پر ناک کے اندر ریش ہو تو اس کو بھی چھڑائیں اور ناک کے بالوں کو بھی دھوئیں یہ تھا دوسرا فرض کون سا فرض تھا اب آئے تیسرا فرض سر کے بالوں سے لے کر سر کے بال سے لے کر پاؤں کے تلووں تک جسم کے ہر پرزے اور ہر ہر رنگوٹے پر پانی بہ جانا ضروری ہے یعنی سر سے لے کر تو پاؤں کے تک پورے جسم میں اب بعض جگہیں جسم میں ایسی ہیں کہ اگر احتیاط نہ کی جائے تو وہ سوکھی رہ جائیں گی وہ گسل نہ ہوگا مثلا یہ والی جگہ خشک رہ سکتی ہے اگر آپ بیٹھ کر نہ رہے ہیں تو یہاں سلوٹے پڑ جاتی ہیں یہ والی جگہ آپس میں مل جاتی ہیں ادھر یہ والی جگہ آپس میں مل جاتی ہیں تو ان جگہوں پر بھی نیچے سے پانی پہنچایے ہاتھ کھڑا کر کے یہاں سے پانی پہنچائے اپنے بیٹھے ہوئے تو یہاں پر پانی پہنچائے اپنے اگلے پچھلے مقام کے آگے پیچھے پانی پہنچائے یعنی ہر بدن کا ظاہری بدن کا ہر ہر حصہ جو ہے نا اس کا دھلنا یہ ضروری علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ صل <سلام> اگر زخم ہے اور اس پر پٹی باندھی ہوئی ہے گسل بھی فرض ہو گیا ہے تو کیا گسل اس وقت پٹی کو کھولے اگر اسے کھولنے میں نقصان یا حرج ہو تو پٹی پر مسا کر لینا یہ کافی ہو جائے گا نیچ کسی جگہ مرض یا درد کی وجہ سے پانی بہانا نقصان دہ ہو تو اس پورے وزو پر مسا کر لیجیے مثال کے طور پر یہاں پر یہاں پر اگر وہ پھنسی نکلی ہے پھوڑا نکلا ہوا ہے یا زخم بنا ہوا ہے اب وہ اس تمام حصے کو دھو یعنی ادھر سے انگلیاں دھوئیں اور ادھر سے جو ہے نا آپ انگلی سے پانی لے کے نا تری سے تو تھوڑا ادھر مسا کر لیں بس اوپر سے اور باقی حصے جتنا دھو سکتے ہیں دھوئیں اور جتنے میں ہر جڑا ہوتا ہے اتنا رخصت میں شمار ہوگا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ اب غسل فرض کیسے ہوتا ہے گوسل فرض کیسے ہوتا ہے منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو کر اس سے نکلنا جسم سے ایک سفید گاڑہ مادہ وہ نکلتا ہے اور اس مادے میں شہوت ضروری ہے تین منی وزی اور ودی یہ تین قسمیں کہلاتی ہیں کمو بیس تھوڑا بہت ملتا جلتا ہی ہوتا ہے بالخصوص ودی اور منی یہ ملتی جلتی جو ودی ہوتی ہے یہ وزن کی صورت میں نکلتی ہے اور مزی منی یہ شاوت کے ساتھ نکلتی ہے اور تیسرا بھی ہے جس سے غسل فرض نہیں ہوتا وہ ہے مزی بارہ منی اپنی جگہ سے شاوت کے ساتھ جدا ہو کر اس سے نکلنا یہ غسل کا فرض کا سبب ہے سوتے میں منی کا نکل جانا احتلام کہلاتا ہے اس سے غسل فرض ہو جاتا ہے یا شرم گاہ میں حشفہ چھپاری داخل ہو جانا خاص سعوت ہو جانا ہو انزال ہو جانا ہو دونوں پر غسل فرض کر دیتا ہے اور اسی طرح عورتوں کے حوالے سے جو مدنی چینل پر اگر خواتین سن رہی ہیں اسلامی بہنیں سن رہی ہیں حید سے فارغ ہونا یہ غسل اس پر فرض ہو جائے گا اور نفاس یعنی بچہ جننے پر جو خون آتا ہے اس سے فارغ ہونا اس سے غسل فرض ہوتا ہے سلح حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پیارے اور میٹھے میٹھے محتم اسلام بھی یہ تو ہم نے جو غسل کا طریقہ سنا یہ تو وہ طریقہ تھا کہ ہم بالٹی کے ساتھ نہا رہے ہیں نا تو اس میں ہمارا غسل اس طرح کرنا تھا اگر ہم دریا میں نہائیں نہر میں نہائیں تو تھوڑی دیر تک دریا یا نہر میں رکے رہنے سے تین بار دھونے ترتیب اور وضو یہ ساری کی ساری سنتیں ادا ہو جائیں گی اگر دریا میں سمندر میں ندی نالے میں نہا رہے ہیں اور تھوڑی دیر تک وہاں پانی کے اندر رہے گوتا لگا لیا ڈبکیاں لگا لی تو ہمارے یہ ساری سنتیں ساری ترتیب یہ سب کچھ ادا ہو جائے گا اور اس میں بھی ضرورت یہ نہیں ہے کہ آگا کو تین برتبہ ہار کر بھی دیں تھوڑا آگے جائیں تھوڑا پیچھے جائیں تب سنت رہو گی نہیں بلکہ چلتے پانی میں بہتے پانی میں نہائیں گے تو یہ ساری سنتیں ادا ہو ہاں اگر تالاب وغیرہ میں نہ تالاب ہے ٹھہرے پانی तो उसमें آزار کو تین بار حرکت دینے یا جگہ بدلنے سے تین بار دھونے کی سنت ادا ہو جائے گی آج کل بارشوں کا موسم ہے تو ہم بارشوں میں کیسے نہائے کیا بارش میں نہانے سے غسل فرض ادا ہو جائے گا تو بارش میں نہانے سے بھی غسل ادا ہو سکتا ہے برسات میں بارش میں یا نل کے نیچے نل اوپر سے آ رہا ہے جیسے گھروں میں ہمارے فوارے بنے ہوئے نا تو فوارے کے نیچے کھڑے ہو گئے تو فوارے کے نیچے کھڑے ہونا برسات میں کھڑا ہونا یہ بہتے پانی میں کھڑے ہونے کے حکم میں ہے یعنی جس طرح دریا میں نہائے جس طرح سمندر میں نہائے جس طرح ہم نہر میں نہائے اسی طرح اگر فوارے کے نیچے نہائیں گے تو بھی ایسا ہی ہے جیسے دریا میں رہے ہیں بیسے پانی میں وضو کیا تو وہی تھوڑی دیر اس میں وزو کو رہنے دینا اور ٹھہرے پانی میں حرکت دینا تین بار دھونے کے قائم مقام ہے تو اسی طرح فوارے کے نیچے تھوڑی دیر کھڑے رہے کھڑے رہے کھڑے رہے پانی اوپر سے آ رہا ہے تو ہمارے تین مرتبہ دھونے والی سنت ادا ہو جائے گی لیکن یہ ایک فرض ادا ہوا ہے. فوارے کے نیچے ادا ہوں یا بیتے پانی میں نہائے یا سمندر میں نہائے جہاں بھی نہائیں گے تو صرف ایک فرض ادا ہوگا وہ بدن پر پانی بانے والا جبکہ فرض کتنے ہیں گسل میں کون کون سے ہیں کلی کرنا ناگ میں پانی چڑھانا اور یہ تمام بدن پر باننا تو تمام بدن والا تو یہ فرض ادا ہو گیا تو دو فرض ابھی باقی ہے ناگ میں پانی چڑھانا اور کلو کرنا تو یہ دونوں سارے آپ کا में میں دریا میں نہ آئے فہارے کے نیچے نہ में نہر میں نہ آئے برسات میں نہ آئے تو اس میں ناک میں پانی چڑھانا اور کلّی کرنے والا فرض الگ سے ادا کرنا پڑے گا فتاوہ سنت غیر مطبوعہ میں ہے فوارے یا نل کے نیچے غسل کرنا جاری پانی میں غسل کرنے کے حکم میں ہے لہذا اس کے نیچے غسل کرتے وقت وضو اور غسل کرتے وقت کی مدت تک ٹھہرا تو تین مرتبہ کی سنت ادا ہو جائے گی جیسا کہ در مختار میں ہے کہ اگر جاری پانی بڑے ہوت یا بارش میں وضو یا غسل کرنے کی مدت وقت کی مدت تک ٹھہرا رہا تو اس نے پوری سنت ادا کی سلو الا حبیب لیکن فوارے کا رخ کس طرف ہونا چاہیے یا دائیں طرف ہو یا بائیں طرف ہو قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے اسی طرح ہمارے گھروں میں جو پکھانے والا ڈبلو سی جس کو ہم کہتے ہیں پیشاب والا ڈبلو سی اس کا رخ بھی دائیں یا بائیں ہونا چاہیے قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے نہ رخ ہو نہ اس کی طرف پیٹ کریں سلو الحبیب اب غسل کرنا کب کب سنت ہے نمبر ایک جمات المبارک آج غسل کرنا یہ سنت عید الفطر کو غسل کرنا بکرا عید کو غسل کرنا عرفہ کے دن یعنی نو ذل حجات الحرام ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سفر مدینہ پر لے جائے حج کی سعادت مل جائے تو انشاءاللہ ہم جب حج پر جائیں گے عرفہ کا دن ہوگا تو وہاں جا کر اس سنت پر عمل کریں گے اور احرام باندھتے وقت نہانا سنت ہے احرام باندھتے وقت جب ہم احرام باندھنے لگیں گے اس سے پہلے نہائیں گے نہا کر احرام باندھیں گے تو سنت ادا ہو جائے گی تو یہ تو تھا سنت غسل کس کس وقت گسل کرنا سنت ہے اور کب کب گسل کرنا یہ مستحب ہے تو اس کے حوالے سے شیخت امیر سنت ارشاد بماتے ہیں وقوف ارفات وقوف مزدلفا حرم شریف کی حاضری آکا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری طواف مینا میں داخل ہوتے وقت جمروں پر کنکریاں مارنے کے لیے تینوں دن برات شب قدر عرفہ کی رات مجلے سے میلاد شریف دیگر مجالے سے خیر کے لیے مردہ کو جنون جانے کے بعد غشی سے افاقہ کے بعد نشہ جاتے رہنے کے بعد گنا سے توبہ کرنے نئے کپڑے پہننے کے لیے سفر سے آنے والے کے لیے اور نماز نمازِ خصوف نماز استسکا کے لیے خوف اور تاریخی اور سخت آندھی کے لیے بدن پر نجاست لگی ہو اور یہ نہ معلوم ہو کہ کس جگہ لگی ہے تو ایسی صورت میں غسل کرنا مستحب ہے تو یہ وہ مقام تھے جب غسل کرنا کیا ہے مستحب ہے اور آج عید عید کا دن بھی آج جمعے کا دن بھی آج غسل فرض بھی ہو گیا تو ایک ہی غسل تینوں اس میں نیتیں کر لیں گے تو تینوں کی نیت کر لیں گے تو تینوں کا ثواب مل جائے گا غسل ایک ہی کر لیں لیکن انمالوں بن نیات امال کا دارو مدار نیتوں پر تو جس پر چند غسلوں مثلا اتلام بھی ہوا عید بھی ہے جمعہ کا دن بھی ہے تو تینوں کی نیت کر کے ایک غسل کر لیا سب ادا ہوگے اور سب کا ثواب ملے گا سلو الحبیز صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم زکام لگا ہوا ہے آ شعبے آنکھوں میں درد ہے اور یہ گمانے صحیح ہے کہ سر سے نہانے میں مرض بڑھ جائے گا یا دیگر امراض پیدا ہو جائیں گے تو کلی کر لیجئے ناک میں پانی چڑھا لیجئے اور گردن سے نہا لیجئے اور سر کے ہر حصے پر بھیگا ہوا ہاتھ پھیر لیجئے غسل ہو جائے گا باتیں صحت جب صحیح ہو گئے تو پھر سر دھو ڈالیے پورا غسل نئے سرے سے کرنا ضروری نہیں کتنا ہمیں شریعت نے آسان آسانی ہمارے لیے ہے سبحان اللہ سب مل کے گئے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ, الحمدللہ, الحمدللہ, الحمدللہ اب جس پر غسل فرض ہو جائے تو کیا وہ قرآن پاک پڑھ سکتا ہے کیا وہ قرآن پاک کو چھو سکتا ہے کیا وہ مسجد میں آ سکتا ہے کیا طواف کر سکتا ہے نہیں جس پر غسل فرض ہوا اس کو مسجد میں جانا طواف کرنا قرآن پاک چھونا بے چھوے زبانی پڑھنا کسی آیت کا لکھنا آیت کا تعویذ لکھنا یہ اس صورت میں اس صورت میں حرام ہے جس میں کاغذ کا چھونا پایا جائے اگر کاغذ کو نہ کاغ کو نہ چھوئے تو لکھنا جائز ہے بہرحال ایسا تعویذ چھونا ایسی انگوٹھی چھونا یا پہننا جس پر آیت یا روس مقدعات لکھے ہوں حرام ہے موم جامے والے یا پلاسٹک میں لپیٹ کر کپڑے یا چمڑے میں وغیرہ میں سلے ہوئے تعویذ کو پہننے یا چھونے میں مذائقہ نہیں اگر قرآن پاک جس دان میں ہو تو بے وضو یا بے غسل جزدان پر ہاتھ لگانے میں حرج نہیں اسی طرح کسی ایسے کپڑے یا رومال وغیرہ سے قرآن پاک پکڑنا جائز ہے جو نہ اپنے تابع ہو نہ قرآن پاک کے تابع ہو جیسے یہ ابھی میرے گلے میں چادر ہے تو یہ چادر میرے تابع ہے اس کے ساتھ میں قرآن پاک کو پکڑ نہیں سکتا اس کو اتار کر اب یہ میرے جسم سے جدا ہو گئی اتارنے کے بعد اب اس کے ساتھ قرآن پاک کو پکڑ سکتے ہیں کرتے کی آستین دوبٹے کے آنچل سے یہاں تک کے چادر کا ایک کونا کندھے پر اور ہو تو چادر کے دوسرے کونے سے قرآن پاک کو چھونا حرام ہے یہ سب چیزیں اس کے تابے ہیں قرآن پاک کی آیت دعا کی نیت سے یا تبرک کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم آدائ شکر کے لیے الحمد رب العالمین یا کسی مسلمان کی موت یا کسی قسم کے نقصان کی خبر پر للہ و لاہے انہ راجعون یا سنا کی نیت سے پوری سورت الفاتحہ یا آیت ال یا سورت الحظر کی آخری تین آیات پڑھیں اور ان سب صورتوں میں قرآن پڑھنے کی نیت نہ ہو تو پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں سلو حبیب صلی اللہ تعالی محمد تو یہ پورا رسالہ میں نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیا اس میں سے سیدھا چیڑا باتیں بیان کی ہیں. تو آپ مکتبہ المدینہ سے نماز کے احکام کتاب کو حاصل کیجئے اور اس میں پورا غسل کا بیان ہے تو غسل کے اندر بار ایسے احکامات ہیں جو ضروری ضروری ہیں یہ اس کا احاطہ کیا نہیں جا سکتا مختصر وقت میں تو آ سے کون کون اس کتاب کو حاصل کرے گا جس کے پاس ہے تو وہ مدینہ مدینہ اور جس کے پاس نہیں ہے وہ آج ہی حاصل کر لے اور اس میں سے احکامات کتنے رسالے ہیں وضو کا طریقہ وضو اور سائس غسل کا طریقہ فیضان اذان نماز کا طریقہ مسافر کی نماز قضا نماز نمازوں کا طریقہ نماز جنازہ کا طریقہ فیضان جمعہ نماز عید کا طریقہ منی وسیعت نامہ اور فاتحہ کا طریقہ سبحان اللہ علم کا خزانہ تو کون کون اس کو حاصل کرے گا سبحان اللہ جلدی جلدی لے لیجئے آپ کے یہ تین دن کے تربیتی اجتماع میں اس میں سے کافی چیزیں آپ کو انشاءاللہ بیان بھی کی جائیں گی اور یہ اپنے ساتھ رکھیں سفر حادث میں بھی اپنے ساتھ رکھیں سفر مدینہ میں بھی اپنے ساتھ رکھیں انشاءاللہ شاء اس سے علم حاصل کرتے رہے مندی چینل کے ناظرین بھی اس کو مکتوۃ المدینہ سے حاصل کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو برکتے عطافرمائے خوب خوب علم دین سیکھنے کی سعادت ہم سب کو مل جائے اور بالخصوص جو ہمارے اوپر فرض علم ہے اس کو حاصل کرنے کی توفیق تا فرمائے آمین بجاہی نبی لامین صلی اللہ تعالی علی, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد تمام اس طرح میں نماز کی تیاری